ان کے جن کی ساری کوشش دینا کی زندگ میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں